سر سوال میرا ہے یعنی کہ وہ جو بیگنگ کے ایک جو کہتے ہیں کہ ہمارے ایک مولوی ہے کیا نام ہے ان کا مولوی زکری ان کی ایک کتاب تھی یعنی کہ جس کا پرانا نام تو تبلیغی نصاب تھا لیکن اب جو آج کل جو نئے نام سے چھپتی ہے فضائل امال کے نام سے مجھے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیونکہ دیکھا گیا کہ ہمارے بعض گھروں کے اندر بھی وہ کتاب موجود ہے اور جب ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی وسن یہ کتاب تو ہٹاتے ہی آتے تو ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہے تو جواب ہمیں وہ ملتا ہے کہ مثلا بھائی اس کتاب کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی نہیں صرف حجیز سے لکھی ہوئی ہے تو مفتی صاحب نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا اگر اس کتاب کے اندر کوئی اس قسم کی اگر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کی علم میں ہو تو براہ مدینہ ایک دو بات کی بتا دیجیے گا تاکہ ہمیں ان کو سمجھانے میں آسانی ہو جزاک اللہ خیر ضرور بتائیے گا کہ اگر کوئی ان کی لکھی ہوئی ہے چاہے حدیثی کی طرف کلو چاہے وہ اپنے گھر میں رکھے اسے پڑھ سکتے ہیں کیا جزاک اللہ خیر کی سب جی سہیل بھائی اصل میں تبلیغی نصاب جو کتاب ہے نا وہ ہے زمین رنگ جال ایسا جال جس کا رنگ زمین کی طرح ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ لکھی صرف اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو ہم تو بڑے خوش خوشحقیدہ ہیں ہم سلاط و السلام کے بھی قائل ہیں نبی اکرم کی مدد کے بھی قائل ہیں فضائل و فضائل کے بھی قائل ہیں صحابہ کے بھی قائل ہیں یہ سب کچھ اس میں کیونکہ فضائل ہی لکھے ہیں اور اسلاط و کا یا رسول اللہ تا لکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ یہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اب جو وہ پڑھے گا وہ کہ ان کو وادی کہتے ہو دیوبندی کہتے ہو گز یہ تو دیکھو سلاط السلام لکھا ہے پھر ایک بوشی کے موضوع میں انہوں نے لکھا ہے ایک شخص راستہ بھول گیا راستہ بتایا اور فرمایا کہ جو ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے ہم اسی طریقے سے اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک جال گنا ہوا ہے خوش عقیدہ لوگوں کے لیے اس میں انہوں نے جان بوجھ کر اپنا بیان نہیں دیے کہ جب آدمی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ ان کی بات ماننا شروع کرتا ہے ان کو نیب سمجھ نہ تو پھر آہستہ آہستہ اس کو وہ خریدنا شروع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کو بتانا شروع کرتے ہیں اب دیکھیے تبلیغی انصاف نے جیسا نظر کیا لکھا ہے کہ میرے نزدیک ہر جگہ السلاط وسلام علیہ یا رسول اللہ السلاط و السلام علیہ یا حبیب اللہ پڑھنا السلاۃ وسلام علیہ یا نبی اللہ پڑھنا چاہیے لیکن کوئی تبلیغی انصاف والا نہیں پڑھتا کیونکہ اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ تو اس لیے ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو اس لیے اس میں اس میں تو انہوں نے میرے بھائی چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جو ساری سنیوں والی اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ گڑبڑ کرتے ہیں جب آدمی ان کے پاس ان کے قریب لگ جاتا ہے یعنی مناسب ہے نا اس طریقے سے وہ جب آدمی ان کی بات ماننا شروع کرتے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ سلاطوساں پڑھنا بھی دت ہے میناد بنانا بھی دت ہے نبی کو مدد کے لیے پکارنا بھی دت ہے حالانکہ اس میں لکھا کہ جو ہمیں پکارتا بہت ساری حادیث نے تعریف بھی کی تو واقعہ لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو بچیوں نے کچھ شیر بولے. اس نے ایک لفظ تھا وفی نبی یادن کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑو تم جو کلام کر رہی ہے وہی وہ کرو اور چونکہ وہ دفت کے ساتھ عید کے دن پہ وہ کچھ گور رہی تھی تو آقا نے مناسب نہ سمجھا کہ ان شیروں میں شیروں میں آقا کا بھی ذکر ہے لیکن اس نے آگے لکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے غیب سے کیا غرض میں غیب نہیں جانتا حالانکہ حدیشی میں یہ لفظ نہیں اسی طریقے سے حدیثیف ہے کتاب الز میں اس نے نقل کی ہے کہ ایک عورت آئی اور اس کو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے تو آکا نے پوچھا تو نے ان کی زکات دی اس نے اس کی نہیں زکات دی تو آقا کریم وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کیا پسند کرے گی کہ کیامت کے روز تجھے ایک دو کنگنوں کی بجائے آ کے کنگن پہنا اس نے نہیں کی نہیں آسمان کی ادکات دے تو اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر یہ کہا ہمارا اللہ والے رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں صدقہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں یہ صدقہ کرتا ہوں لیکن اس نے یعنی و رسول کے لفظ ہی, ہی اللہ کے لفظ رکھے حدیشی سے رسول کے لفظ کار کی تو یہ ایسا انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے تحریفات جہاں ہو سکتا ہے کی جہاں عام لوگوں کو نہیں پتا چلتا اب یہ چونکہ علمی چیزیں آم لوگوں کو نہیں پتا چلتا وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں اور جو عام لوگوں کو پتا ہے ہاں جی ہاں جی سلاۃ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہے تو وہ ساری انہوں نے لکھی ہے تو اس لیے ایک تو جن کے, کے درمیو تو, تو دکھائیں گے خوش ہو جائیں گے تو کیوں کہتے ہیں اس کو نکال دو لیکن جب وہ یہ چیزیں پڑھیں گے اور پھر ان کے قریب ہوتے جائیں گے کہ بہت اچھے ہیں تو پھر ایک نہ ایک دن ان کو ڈنگ ایسا ماریں گے کہ پھر وہ واپس نہیں آ سکیں گے جیسا میں نے کئی مرتبہ کیا تابیح ہیں بہت بڑے امان مالک کے شریر میں ہیں اور تعبیر بتانے والوں کے امام گنے جاتے ہیں محمد تو ان سے کسی نے کہا ہو میں تمہیں قرآن سناتا ہوں تو قرآن, نہیں سن شگر کہا قرآن سننے میں کیا ہے یہ باد عقیدہ ہے بدتی بد مذہب ہے اس سے قرآن بھی نہیں سننا چاہیے اس کی نہ ہوگی تو باد عقیدہ کی کتاب چاہے تفصیل کی ہو چاہے حدیث کی ہو اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے